اچھا ہم لوگ ہم میں سے بیشتر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آبادی کے بڑھنے اور گھٹنے اور اس کو بڑھانے اور گھٹانے کے جو نظریات پیش کیے جاتے ہیں اس کی پشت پر صرف کوئی معاشی سوچ آ, کار فرما ہے حالانکہ اگر آپ اس کا پورا فلسفہ پڑھیں گے جو اٹھارہویں صدی کے آخر میں اٹھارہ سو ستانوے اٹھانوے میں جب یہ آواز دنیا کے اندر ست, سترہ سو اٹھانوے ستانوے میں اٹھارہویں صدی کا آخر بنتا ہے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 ایک مہم اور تحریک اٹھی ہے یہ در حقیقت مسلمانوں کی آبادی سے خوف زدگی کا نتیجہ اور یہ لوگ مستقبل کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ان کے ہاں ایک اور ان کا ان کی معاشرت اور طرف جا رہی ہے اور مسلمانوں کی ایک اور طرف پر ہے تو آنے والے وقتوں میں یہ مسلمانوں کے کیونکہ جو زیادہ آبادی ہے یہ ان کے, ان کے لیے سیاسی مسائل پیدا کرے گی یہ تو بہت پرانی بات ہے آپ نے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 اس کے کچھ مسائل ایسے جو کلچرل ہیں کچھ اس کی معاشرت کے ساتھ تعلق ہے اور کچھ مسائل ایسے جن کا تعلق سیاست کے ساتھ